الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله وعلى ال كرامك يا الله وسلام یا نبی علی کا نوریب و ترحیب میں ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ رودے پاک پڑھا اللہ تعالی برحط ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے حدیب اللہ تعالی محمد مٹھے میٹھے اسلائن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ کرامات اولیاء اس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج انشاءاللہ شاء صحابہ کہف کا قرآن واقعہ اور اس کے تحت حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے شیخ الحدید حضرت علامہ مولانا عبد المصطفی اعظمی علی رحمت اللہ الغنی کی کتاب ہے عجاب القرآن جس کو مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے اس میں اصحاب کہف کا واقعہ کچھ ہوں لکھا ہے حضرت سعیدنا عیسارو شہ نبی جنا ہی سلاد و سلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو عیسائیوں کا حال بےحد خراب ہوا ابتر ہو گیا یہاں تک کہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجب کرنے لگے خصوصا اس دور کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ذکیا نوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بد پرستی سے انکار کرتا یہ ظالم بادشاہ اس کو قتل کر ڈالتا صحابہ کہف کہف کا مطلب ہے غار غار والے اصحا کہف شہر افسوس کے شریف لوگ تھے اور بادشاہ کے معزز درباری تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بدھ پرستی سے بیزار تھے دکانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر گزی ہوئے اور سو گئے اور تین سو سال سے زیادہ عرصے تک وہ سوتے رہے دقیانوس نے اس ظالم بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے غزم میں آکر غار کو بند کرنے کا حکم دیا کہ دیوار بنا دی جائے اور یہ لوگ اس غار میں مر جائیں اور وہ غار ان کی قبر بن جائے دقیاروس ظالم بادشاہ نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بڑا نیک دل تھا صاحب ایمان تھا اس نے اصحاب کہف کے نام ان کی تعداد ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے بھی, بھی محفوظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا سلطنت سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیگ روس تھا یہ تخت نشین ہوا بیگ روس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اب مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض نادان لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ مغموم ہوا اور اس نے تنہائی میں مکان کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا اور اللہ تعالی کے بارگاہ میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریا اوزاری کرنے لگا دعائیں مانگنے لگا یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے بیگ روس کی دعا قبول فرمائی اس کا ظہور کس طرح ہوا اس طرح کے اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں اسحاب کہف آرام فرماتے اور دیوار کو گرا دیا دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ہےبت اور دہشت سوار ہو گئی اور دیوار گرانے والے لرزا بر اندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے صحابہ اللہ صاحب کہ حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہوئے ایک دوسرے سے سلام کیا اور باتیں کرنے لگے نماز ادا کی ان لوگوں کو بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام تھا یملیخا اس سے کہا کہ آپ بازار جا کر کھانا لائیں اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کریں کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملیخا غار سے نکلے بازار پہنچے اور حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہے اور لوگ اعلانیاں حیدرت سعید اللہ احسار علاء نبی جینا ولی سلاۃ السلام کا کلمہ پڑھ رہے یملیخا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے یا اللہ یہ کیا ماجرا اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا یہ انقلاب کیسے آ گیا ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے کے لیے یملیخا پہنچے اور اپنے دور کا وہ دقیا نوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا اب اس کا چلن تو ایک عرصے سے بند ہو چکا تھا اور اس سکے کو دیکھنے والا تک نہیں رہا تھا دکاندار کو شک پڑا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے بتاؤ تم یہ پرانا خزانہ کہاں سے ملا ہے یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں یہ ہمارا روپیہ ہے حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں دوبھارا روپے آئے برسوں بزرگ اس سکے کا تو چلن بند ہو چکا ہے اور تم ابھی جوان ہو صاف صاف بتاؤ تاکہ معاملہ حل ہو یملیخا نے کہا اچھا تم لوگ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا یملیخا نے کہا بھی کل ہی کی دو بات ہے ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے میرے ساتھی قریبی غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تمہیں ان سے ملاقات کروا دیتا ہوں چناچی حکام اور عمائدین جو شہر کے بڑے لوگ تھے کثیر تعداد میں یملیخا کے ساتھ غار کے پاس پہنچے اب اسحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے جب واپسی پر دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گوگا سنائی دیا تو سمجھ گئے کہ غالباً نوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی اب یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے ذکر توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برامد کیا جو اس دور میں دیوار بنانے والے نے رکھا تھا اس کے اندر سے وہ تختی نکالی پڑی تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو کار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی بھی یہ خار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں حکام وہ تختی پڑھ کر حیران رہ گئے ان لوگوں نے بادشاہ وقت بیوس کو واقعہ کی اطلاع دی فوراً بید روس بادشاہ عمرا اور دیگر عمائ دین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بید روس بادشاہ سے کا کیا یعنی گلے ملے اور اپنا حال بتایا بید روس بادشاہ اللہ تعالی کے حضور فجدارد ہو گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالی تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ ازل کے سپرد کرتے ہیں پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو وفات عطا فرمائی بادشاہ بہدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر افحاب قحف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اللہ تعالی نے افحاب کہف کا ایسا روگ اور دبدبا لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے اس طرح صحابہ کہف کی مقدس لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سمان کر دیا پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے یہاں آیا کریں یہ واقعہ عجائب القرآن میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھا ہے سلو الحبیب وبارک و وسلم قرآن پاک کی صورت سور قحف پندرہواں پارہ آیت نو دس گیارہ بارہ تیرہ میں اصحاب قحف کا حال بیان کیا جاتا ہے قیم كانوا من آياتنا عجبا إذ أضل فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آوانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم لن أيل اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِسُوا اَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِعُدِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ترجمہ ایک انزل ایمان کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو کھو جنہی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے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 وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور کہف کحف کی تعداد میں لوگوں کا اختلاف ہوا کہ وہ کتنے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ قحف کی بائیسویں آیت قربی قل الم قلیل ترجمہ ایک کنزل ایمان تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے صحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے سورہ کہف کی پچیسویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وہ لبی سو سی کہنا وز دس اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم تین سو برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے مگر ہم نو برس کو نہیں جانتے تو حضور پرنور شاہ فع یوم النسور شاہ غیر صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو تمہارا حساب شمسی ہے سورج کے لحاظ سے اور قرآن مجید نے کمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے اور شمسی سال کے ہر سو برس میں تین سال کمری بڑھ جاتے ہیں یہ تفسیر صاحبی میں لکھا ہے اس صورت کا جس صورت میں صحاب کہف کا ذکر ہے اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ میرے شیخ طریقت نے مدنی پنسورا مرتب فرمایا ہے اس میں بہت کچھ ہے مختلف اولاد وظائف صورتیں اس کے فضائل اس کے خواص گھریلو علاج وغیرہ درود کی فضیلتیں تلاوت کی فضیلتیں مختلف صورتوں کی فضیلتیں چنانچہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا برا بن عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص سورہ قف کی تلاوت کر رہا تھا ان کے گھر میں جانور بندہ ہوا تھا اچانک وہ جانور بدکنے لگا ادھر ادھر اچھلنا یہ بدکنا کہلاتا ہے نا اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے اس شخص نے حضور اکنم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے فرمایا اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے اطمینان یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے حضرت سیدنا معاذ بن انس سے روایت رسول اللہ, عز و و اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا جو سور قحف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تاپا نور ہی نور ہوگا اور جو اس کی یعنی سورہ کحف کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا شعیب حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوالیس حضرت سینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی ولی وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کحف پڑے اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے ایک روایت میں جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق بیت العتیق کا مطلب ہے کابۃ اللہ مشرفہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو نابردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم روف الرحیم محبوب رب عظیم وص اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد کرے گا دجال جال سے محفوظ رہے گا اور ایک روایت میں ہے جو سورہ کحف کی آخری دس آیتیں یاد کرے گا یعنی حفظ کرے گا دجال جال سے محفوظ رہے گا تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں بالخصوص سورہ کحف کی تلاوت کریں اور جمعہ کے روز کریں گے تو اس کی خصوصی فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی ان شاء اللہ نیت کر علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مفصر شہید حکیم الامت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یارخان نعمی علی رحمۃ اللہ الغنی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں سورہ کہب کی آیت نمبر گیارہ کے تحت دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کرامت اولیاء برحق ہے اور بھار شریعت میں لکھا ہے کہ کرامت اولیاء کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے اصحاب کف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں ان کا بے آب و دانہ بغیر کھائے پیئے تین سو سال سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہنا ان کی کرامت ہے دوسری بات یہ کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی شادر ہو سکتی ہے اسی طرح باد موت بھی ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء ہے باہری شریعت حصہ اول سفا 264 265 اس میں مفتی امجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بنی اسرائیل کی ولیا تھیں یا صاحب کہف یہ بھی بنی اسرائیل کے اولیاء تھے اس امت کے اولیا پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہے ہمارے جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل اس طرح ہمارے اکالی صلات و سلام کی امت کے اولیاء بھی تمام نبیوں کی امتوں کے اولیاء سے افضل ہے اور تمام اولیائے محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت والے اور قرب الہی والے کون ہیں خلفائے راشدین خلفۂ اربا ترتیب وہی ہے معرفت و قرب میں سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے پھر فاروق اعظم فن ظلمین پھر مولا مرتضی کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین مزید لکھتے ہیں مفتی صاحب بارشریعت میں ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرت شیخین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضح ال کریم کو تو جملہ اولیا ما بعد نے مولا علی کرم اللہ تعالی وضح ال ہی کے گھر سے نعمت پائی انہی کے دستے نگر تھے اور ہیں اور رہیں گے حدیب صلی اللہ تعالی علی محمد سورے کہف کی سولہویں آج کے تحت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اختیار کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے صحاب کف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے علیحدگی اختیار کی تھی نا سوہ کف کی سترویں آیت کے حاشیے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں اسحاب کہاف کا غار جنوب رخ واقع ہوا ہے سورج نکلتے وقت بائیں اور غروب کے وقت داہنے ہو جاتا ہے اور ان پر کسی وقت دھوپ نہیں پہنچتی مزید لکھتے ہیں ہر وقت انہیں تازہ ہوائیں پہنچتی رہتی ہیں وہ کھلے میدان میں ہونے کے باوجود دھوپ سے محفوظ ہیں تو یہ ان کی کرامت ہے کیونکہ اس سے رب نے اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں فرمایا مفتی صاحب نے مزید لکھا ہے جسے اللہ عز و جل رہا دے تو وہی راہ پر ہے یہ سترویں آیٹ کے تحت لکھا ہے یعنی ہدایت والا اولیا اللہ کی کرامات کا کائل ہوتا ہے ہدایت والا وہ ہے ہدایت والا وہ ہے جو اولیا کرام کی کرامات کا کائل ہے اور جو گمراہ ہے وہ کرامات اولیا کا منکر یعنی انکار کرنے والا رہتا ہے فرماتے معلوم ہوا وہ صحابہ کاف اب بھی سو رہے ہیں زندہ ہیں فوت نہیں ہو گئے ان کی آنکھیں کھلی ہیں جس سے دیکھنے والا انہیں بیدار سمجھتا ہے ہاں وہ حضرات ہو چکے ہوتے تو انہیں رکود نہ فرمایا جاتا کیونکہ میت کو سوتا ہوا نہیں کہا جاتا سورے کاف کی اٹھارہویں آج کے تحت مفتی صاحب نے لکھا ہے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالی کے خاص بندوں کے کام رب ازدوجل کے کام کہلاتے ہیں کیونکہ افحاب کاف کی کروٹیں بدلوانا فشتوں کا کام ہے مگر رب ازدوجل نے فرمایا ہم انہیں کروٹیں بدلواتے ہیں دوسرا یہ کہ افحاب کاف زندہ ہیں کیونکہ کروٹیں سوتا ہوا بدلتا ہے نہ کہ مرا ہوا رب تعلا اس پر قادر تھا کہ وہ حضرات کروٹیں نہ بدلیں پھر بھی مٹی نہ کھائے مگر اس کی مشیت سوئے کاف کی پہلی آگ کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کرامت ولی بے خبری میں صادر ہو سکتی ہے کیونکہ اصحاب کہف کی نیند اور روح ان کی کرامت ہے اولیاء اللہ کی یہ کرامد لوگوں کو دکھانی منظور تھی اس لیے رب تبارہ و تعالی نے انہیں سونے کی حالت میں اس جہان سے بے خبر کر دیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا جیسے حضرت سیدنا ازیر علی نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام کو رب ازل نے سو سال وفات یافتہ اور ادھر سے بے خبر رکھا تاکہ ان کے معجزے کا دور ہو ورنہ اللہ عزوجل کے مقبول بندے سوتے ہیں اور بعد وفات اس عالم سے خبردار ہوتے ہیں حضور علیہ صلاح تو سلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نیند سے وضو نہ جاتا تھا کہ خبری نہ ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے باد وفاد دنیا سے بے خبر نہیں ہوتے اگر ایسا ہوتا مفتی صاحب فرماتے ہیں تو قبرستان میں مردوں کو سلام نہ کیا جاتا کیونکہ بے خبر کو سلام نہیں کیا جاتا مفتی صاحب نے مزید لکھا بڑی پیاری باتیں اقب فرمائیں کہ کافر سے خرید و فروخت جائز ہے کہ وہ یملیخا کھانا خریدنے کے لیے گئے تھے کافر کا پکایا ہوا کھانا مسلمان کے لیے حرام نہیں کیونکہ شہر میں سب دکاندار کافر تھے موس علیہ السلام نے فرون کے گھر پر برسوں کھانا کھایا مگر ہمارے اکالی سلاط اسلام کی شان عجیب ہے سبحان اللہ کہ ظہور نبوت سے پہلے بھی آپ نے بتوں کے نام کا زبیہ کبھی نہیں کھایا مزید لکھتے ہیں کہ مزیدار ستھرا کھانا تقویٰ کے خلاف نہیں اللہ تعالیٰ نے صحاب کہف کو تھوڑی بھوک لگائی تاکہ ان کی کرامت ظاہر ہوں اور لوگ کرامات اولیاء پر ایمان لائیں ورنہ جو رب ازل انہیں تین سو سال سے زیادہ عرصے تک بغیر غذا کے سلا سکتا ہے وہ اب بھی بھوکا رکھنے پر قادر تھا انہیں بھوک کیوں لگائی گئی تاکہ لوگوں کو کرامات اولیاء کا پتہ چلے لوگ اس پر ایمان لائیں معلوم ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی ولی سلاط وسلام کا آسمان پر بغیر غذا کے زندہ رہنا کچھ مشکل نہیں جب اساب کہو سال سے زیادہ عرصہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کھائے پیے تک جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تشریف آوی قیامت سے پہلے نہیں ہوتی وہ بغیر کھائے پیے رہے تو اس میں کیا جب اس میں کیا حیرت ہے اللّہ تعالیٰ کھا دے رہے ان کلشین مفتی صاحب نے مزید فرمایا معلوم ہوا بزرگوں کا کھانا پینا بھی کبھی لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ لوگ ایمان تازہ ہو گئے وہ تو کھانا کھانے کے لیے کھانا لینے کے لیے گئے تھے تو یہ سارا واقعہ ہوا اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور بادشاہ लोगों के اور لوگوں کے ایمان کو تازگی ملی مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں معلوم ہوا صالحین کے قرب میں مسجد بنانی بہتر ہے وہاں نماز زیادہ قبول ہوتی بیدروس نے افحاب قاف کا جو غار تھا اس کے باہر وہ مسجد بنوائی تھی نا فرماتے ہیں کہ اس لیے حضور پر رور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں ایک رکت کا ثواب پچاس ہزار ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالی کے محبوب کا کورم بھی ہے سوال اللہ مزید مفتی صاحب ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات اور ان کے مقامات کی زیارت کرنی مسلمانوں کا بہت پرانا طریقہ ہے کہ ہر سال وہاں آ کر لوگ زیارت کیا کرتے تھے ان لوگوں نے مسجدیں میں قبا یعنی گمبد بنانے کی تجویز اس لیے دی کہ زائرین کو آسانی ہو مزارات پر جو گمبد بنائے جاتے ہیں تو اس سے وہ فایا رہتا ہے نا عمارت بن جاتی جو زائر حاضر ہوتا ہے اس کو سردی گرمی بارش میں حاضری دینے میں سہولت رہتی ہے آسانی رہتی ہے مزید فرماتے ہیں کہ افحاب کہف انسان ہے دوسرا یہ کہ سب کے سب مرد ہیں تیسرا یہ ہی کہ سب جوان ہیں ان میں کوئی بچہ یا بڈا نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم افہاب کحف کے نام اور ان کی برکتیں بھی سماعت فرمائی مختلف روایات میں مختلف نام لکھیں ان کے نام ہیں یملیخا مکسل مینا مکسیتا مرتوس برنوش شادنوش مرتونس اور ان کے کتے کا نام ہے قتمیر اب ان کے ناموں کی برکتیں سنیے جو کہ تفسیر نور ال میں لکھی اصحاب کہف کے نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے اصحاب کہف کے نام مال پر رکھ دیے جائیں تو مال چوری نہیں ہوتا اصحاب کہف کے نام کشتی میں لگا دیے جائیں تو کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہتی ہے کہیں آگ لگی ہو تو کپڑے پر افہاب کہف کے نام لکھ کر آگ میں پھینکنے آگ بجھ جائے گی بچے کے گلے میں ڈالیں تو بچے کی رونے سے حفاظت ہوگی اور ام سبیان یعنی مرگی کے مرض سے اس کی حفاظت ہوگی افہاب کہف کے ناموں کا تعویذ بنا کر بازو پر باندھا جائے تو قیدی آزاد ہو جائے گا جو بے عقل ہے عقل مند ہو جائے گا ہمارے جامعہ اور مدرسے کے طلبہ اور وہ اسلامی بھائی جو کہتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہے تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گے صحاب کاف کے ناموں کی برکتوں سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا عقل تیز ہو جائے گی اور انشاءاللہ عقل کی تیزی سے برمدین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ سادت حاصل کریں گے فتح و رضویہ شریف میں لکھا ہے کھیتی کی حفاظت کے لیے کاغذ پر لکھ کر بیچ کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اس پر باندھ دیں تو انشاءاللہ اللہ ان کے نام تو کھیتی کی حفاظت رہے گی یہ کیڑا وغیرہ نہیں لگے گا انشاءاللہ اللہ میٹھے میٹھے اسلائی غور کیجیے اور صاحب کاب یہ بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں نا حضرت عیسائی علیہ السلام کے امتی ہیں ان کے ناموں کی اتنی برکتیں تو پیارے اکالی سلاۃ والسلام کہ امت کے جو اولیاء ہیں ان کی ناموں کی کیا برکتیں ہوں گی اس امت کے اولیاء تو ان سے افضل ہیں آئیے میں آپ کو ایک وہ اس برکت کی جھلک پیش کروں محدیث اعظم پاکستان علی رحمت الرحمان جن کا مزار پر انوار سردار آباد میں ہے فیصل آباد کو شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات ملاالیہ محدیث اعظم پاکستان کی نسبت سے سردار آباد فرماتے ہیں تو محدی سے اعظم پاکستان کے ایک عقیدت مند وہ شرک پر شریف بحث لینے گئے تھے جب واپس آئے تو درد شکی کا یعنی آدھے سر کا درد لائق ہوا بہت پریشان ہوئے تو راستے میں درد نے بہت پریشان کیا اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں نہر کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے سامنے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا سادہ نظر آیا بلینک خالی تھا کچھ لکھا ہوا نہیں تھا یہ کہتے کہ میں نے اٹھایا اور ولی -ے -ے کامل محدی سے اعظم پاکستان علی رحمت المنان کا نام سردار رحمت یہ لکھ کر درد کی جگہ باندھا الحمد باندھتے ہی درد فورا جاتا رہا اور طبیعت درست ہو گئی اللہ جب اولیاء کے ناموں کی یہ برکت ہے تو صحابہ کے ناموں کیسی برکت ہوگی اور انبیاء کے ناموں کی کیا برکت ہوگی اور خود انبیاء کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ و کے مبارک نام نام محمد کی کیا برکت ہوگی اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد امام صاحل علی رحمۃ اللہ القوی کی تفسیر میں لکھا ہے اصحاب کہف کی ملاقات کے لیے اللہ کے محبوب دانۂغیومن عین العیوب ازلہ و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیال ہوا کن سے ملنا چاہیے جبریل امی علیہ السلام سے آپ نے دریافت فرمایا تو جبریل امی نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم دنیا میں انہیں نہیں دیکھیں گے ہاں آپ اپنے پسندیدہ اصحاب کو بھیج دیں اور اپنی دعوت اسلام سے انہیں آپ نواز دیں ہمارے دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحاب میں کس طرح اور کن کو بھیجوں جبلیل امی علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار آقا ہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر بچھائیے صدیق کو فاروق علی اور ابو دردار رضی اللہ عنہم کو فرمائیے کہ اس کے ایک کونے پر بیٹھ جائیں اور ہوا کو حکم فرمائیں کہ ہوا انہیں اڑا کر اس غار تک پہ پہنچا دیں ہوا آپ کی فرما بردار رہے گی جیسے تخت سلیمانی اڑا کر چلتی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی لے جائے گی ہمارے آکاد عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی چنانچہ ہوا صحابہ کرام علیم ردوان کو اڑا کر غار تک لے گئی ان صحابہ نے غار سے پتر ہٹایا کتے نے روشنی دیکھی تو اول وہ شور کرنے لگا حملہ ہونے لگا قطمیر اس کے بعد صحابہ کرام علیم ردوان کی شخصیت پر نظر ڈالی ان کی شخصیت دیکھ کر صحابہ کرام کی وہ ہلانے لگا اور صحاب قحف کے ہاں جانے کا اشارہ کیا صحابہ کرام علیہ ردوان صحاب قحف کے قریب ہوئے اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اللہ تعالیٰ نے صحاب قحف کی ارواح کو ان کے جسم میں واپس لوٹا دیا سلام کا جواب دیا صحابۂ کرام ردوان نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی محمد بن عبد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلو نے آپ حضرات کو سلام اور اسلام کی دعوت بھی دی ان حضرات نے دعوت اسلام قبول کی اور عرض کی کہ ہمارا بھی بارگاہ رسالت میں سلام ارض کر دیجیے یہ کہہ کر یہ سب حضرات اساب کاف آرام گاہ میں چلے گئے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ہو جو ہمارے اکالی صلاح اسلام کے اہل بہت اتہار میں سے ہوں گے قرب قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے ان کے ظہور کے وقت تک زندہ ہوں گے امام مہدی ان پر سلام کہیں گے ان کو سلام کا جواب دیں گے اس کے بعد بدستور آرام دہ میں آرام فرمائیں گے اور قیامت میں ہی اصحاب کہف کو اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی سچی محبت فرمائے ان کی عقیدت فرمائے ان کی اتبا نصیب فرمائے الحمد دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی محبت سکھائی جاتی ہے ہمارے شیخ طریقہ امیر سنت دعود برکات ملا علیہ اولیاء سے بہت محبت فرماتے ہیں آپ خود بھی اللہ کے ولی ہیں اور ہر ولی ولی سے محبت کرتا ہے حسد نہیں کرتا تو آپ اولیاء سے بہت محبت فرماتے ہیں الحمد دعوت اسلامی ہے ہی فیضان اولیا فیضان صاحبہ فیضان اہل بیت اتحار فیضان انبیاء الحمدللہ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی بہار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رنچوڑ لائن باول مدینہ کراچی کے اسلام بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے یہ فیضان سنت میں لکھا ہے نا باپ فیضان رمضان جلد ایک صفحہ نو سو اکیانوے آشکان رسول کا تین دن کا کافلا اس میں ایک چھبیس سالہ ایک آشک رسول بھی شامل ہو گئے وہ دعا کرتے وقت روتے بوتے جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ میری ایک ہی مدنی منی ہے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال اگنے شروع ہو گئے مجھے بڑی تشویش ہے ایکس رے اور ٹیسٹ وغیرہ سے سبب سامنے نہیں آ رہا اور کوئی علاج بھی کارگر نہیں ہو رہا اب ان کی درخواست پر سارے قافلے والوں نے ان اسلائی بھائی کی مدنی مننی دعا کی سفر مکمل ہو جانے کے بعد جب دوسرے دن اس دکھیارے اسلائی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسرت سے خوشی سے جھومتے ہوئے خوشخبری سنائی میرے بچوں کی امی نے بتایا کہ آپ کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہونے کے دوسرے ہی دن الحمد عز وجل حیرت انگیز طور پر مدنی منی کے چہرے سے بال ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں ہوگا لطف خدا آؤ بھائی دعا مل کے سارے کریں قافلے میں چلو غم سے روتے ہوئے جان کھوتے ہوئے مر ہبا ہنس پڑے قافلے میں چلو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کیا کریں اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر کے محارم کو جن کی عمر بیس سال سے زیادہ ہے انہیں بھی قافلے میں سفر کروائے کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاین نبی المین صلی اللہ تعالی